بس الرحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکن موجود تمام خارہ گرامی میدان شہجی خارانہ گرامی باقی تمام کو کچھ موسمی باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف اللہ میں سے الحمدللہ ابھی باب باب اس کے آخری اباب میں پہنچے ہیں باب الوراثت کے ابواب میں اس سلسلے میں تین باب ہے پہلا باب جو ہے باب نمبر اکاون پیج نمبر تین تھوڑا ترپنِ باب الفرائض کے نام سے ہاں جی فرائض کے نام سے چونکہ اللہ نے فرمائے من اللہ خائشات کے اندر اللہ کی طرف سے ایک معین حصہ ہے جو اللہ نے ہر ایک وارثین کے لیے دیا ہے تو انہیں اس, اس کو باب الفرائض سے تعبیر کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ قرآن وہ آیات ذکر فرمائے جس میں ایرز کے بارے میں کوئی بندہ خود ہو جاتا ہے تو اس کے وارثین میں مال کی طرح تقسیم ہوگا اس سے چلے گئے میں گفتگو ہے ہاں جی تو سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو سی اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں وشیت فرماتا ہے یعنی اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے یہ لفظ وشیت جو ہے عربی زبان میں تاکیدی حکم کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکید جیسا ہماری زبان میں بھی ہوتی ہے ہاں جی آخری وقت جو انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اہم اہم باتوں کی وصیت ہوتی ہے قرآن میں بھی جب اللہ یو سی کو ملا ان اللہ تعالیٰ تفصیل ایک تاکیدی حکم ہے تمہارے لیے یو اللہ کو ملا اللّہ تعالیٰ تم ان تاکیدی حکم فرماتا ہے فی اولادگن تمہارے اولادوں کے بارے میں یعنی اہم باپ اس مثال میں یہ فرض ہے مام باپ میں سے ایک فوت ہو رہا ہے تو اس کے اولاد ہیں اب اولاد میں کبھی جو ہے میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں بیٹا بیٹی دونوں ہیں ہاں کبھی صرف ایک بیٹی ہے کئی بیٹیاں ہیں کبھی صرف بیٹے ہیں ہاں تو اس رو ان کے عرص کی تقسیم فرما لیں اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں وشیت فرماتا یوسف فی اولاد تمہارا اولادوں کے بارے میں لِ ذکر مصل و حجل الفین زکر یعنی کیا ہے مرد مرد کے لیے یعنی ایک مرد کے لیے یعنی جب ایک بھائی اور بہنیں ہو یا جو ہے وارثین میں یہاں پر بیٹا اور بیٹی ہو بیٹا بیٹی ہو تو فرماتے ہیں بیٹا بیٹی مکس کے وارثین میں کسی ماں ماں باپ اور کے اولادوں میں بیٹا بیٹی دونوں مکس ہو تو فرماتے ہیں لاکر تو ان میں سے جو مرد ہیں ان کے لیے مثل حج السین دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کو ملے گا مثل حضل حصے کے معنی میں مث البرابر انسین عورتیں دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کو ملے گا <coughs> مثلاً ایک مرد جو ہے ایک بندہ رہا اس کے ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں جو ہے اس کے مال کو اس کے ایک بیٹے کو بھی دو بیٹیاں ہم کریں گے تو یہ سمجھو چار بیٹیاں ہو گیا ہاں جی تو اس میں سے ایک ایک بیٹیوں کو ایک ایک مثلاً چار چار سو ہونے والا سب چھوڑا تو بیٹیوں کو ایک ایک حصہ ملے گا اور بیٹے کو دو حصہ ملے گا تو ان کو سو, سو مل گیا بیٹے کو دو سو مل گیا تو واضح تو بجے دو بیٹیوں کا حصہ دو عورتوں کا حصہ ایک لڑکے ایک مرد کو مل گیا ایک بیٹے بھائی بیٹے کو مل گیا یہ خلومات ہیں لیز کر مرد کو مسلو برابر ہیں حج حصہ ان سے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے یعنی مرد کو عورت کے حصے کا ڈبل ہے فین کا کن نشان اگر مرد عورت دونوں ہیں اگر سب مرد ہے تو بار بار دب ہوتے ہیں تو بھی بار بار توسیم ہوتی ہے اور اگر مرد اور عورتیں مس ہو تو مردوں کو عورتوں کا ڈبل ان بھائی میں ایک باپ خود ہو تو رہا ہے اس کے اولادوں میں لڑکا لڑکی دونوں بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو ان میں لڑکوں کو لڑکیوں کا ڈبل فی ان کو نشان اور اگر جو اس کے جو وارثہ ہیں وہ سب عورتیں ہوں اور وہ عورتیں ہو کر نہ دو سے زیادہ مرد اس میں وارث نہیں ہے سب عورتیں ہیں میں کئی ہی بیٹیاں ہیں تو وہ دو سے زیادہ ہوں تو فلا تو ان کے لیے سلوسا سلوسا جو سلوسان سے ہے دو بدر ٹیم کے معنی میں دو بدر ٹیم یعنی دو تہائی حصہ خاص کر جو ہیں ایک چیز کو آپ نے ایک روٹی کو تین حصہ کر لیا برابر اس میں سے دو حصہ دو پیس اس کو دو تہائی بولتے ہیں یعنی تین حصہ کر کے اس میں سے دو حصہ تو اگر عورتیں جو ہیں اس, اس کے وارثین میں خواتین ہیں اور وہ دو سے زیادہ ہیں فوکس نہتیں دو سے زیادہ ہیں فلاحون نہ کے لیے سلوساتوں اس شاخ کے مال میں سے میں باپ بہت ہو گیا تو اس کے مال میں سے ان کے لیے دو تہائی ملے گا ان ووٹوں کو ماں تارا کا جو باپ نے چھوڑا ہے مثلا وہ ان کا نا اگر ایک ہی خاتون مثلا ایک ہی بہن ایک ہی بیٹی ہے اور باپ بہت ہو گیا مثلا تو فلاحً نصف تو اس کے لیے نصف ایسا ہے تو اس کے لیے نصف خوب اگر کبھی آپ یہ سوال ممکن نہیں کریں بھائی ایک بیٹی ہے اور کوئی وارثی نہ تو کیا نصب اس کو باقی نصب کہاں جائے گا باقی نصب بھی پھر اس کو بلتے ہیں ردن اسی کو مل جاتے ہیں باقی بھی پھر بعد میں اِسی کو ملتے ہیں جب کوئی وہ نہیں ہے تاثر کرنے کا تو اے سی کو ملتا ہے ہمارے فقیر کی روشنی میں اب فرماتے ہیں بولے اب یہ تو اولاد کا حصہ ہو گیا ہاں جی اولاد کے حصہ ہو گیا ان میں اصل فارمولہ یہ بتایا کہ مردوں کو عورتوں کا ڈبل ہے دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کو ملے گا اگر کئی عورتیں ہیں وارثین میں تو ان کو دو تہائی حصہ ملے گا ایک ہی بیٹی ہے مثلا تو اس کو نصف ملے گا باقی فرماتے ہیں ولی بو اس کے ماں باپ میں سے اگر بیٹا فوج ہو رہا ہے بیٹی فوج ہو رہا ہے تو اس میں اس کے ماں باپ کے ورنہ ہوتے ہیں ولی آوے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے من واحد ہر ایک کے لیے اسو دو ایک بٹے چھ میں دے گا ہاں مال کو چھ سک میں سے ہو تو ایک بٹ چھ چھٹا حصہ سو ہو جائے گا مام باپ مظہارے کو ایک بٹ چھ حصہ ملے گا سچ ایک بٹ چھ ایک چیز کو چھ حصہ کر کے اس میں سے ایک حصہ میماں اس مال میں سے دو ترکہ اس مرنے والے نے اس کے اولاد نے چھوڑا ہے لیکن یہ ایک بڑے چھ حصہ مام باپ کو سرد ملے گا ان کا نہ لہولہ اگر اس مرنے والے کا اولاد ہو مثلا ڈیٹ آف ہو گیا اس کا اپنے اولاد ہے تو اس میں مام باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ہاں اس بیٹے کے مال میں چھٹے ایسے باقی اس کے اولادوں میں تاثر ہوگا فہلم یقین اللہ والا اس کا کوئی اولاد نہیں اور یہاں اولاد سے مراد نہ بیٹا بیٹی دونوں مراد ہے خاتا بیٹا بیٹی سے جو پھیلا ہے نا اس کے نواز صاحب اس کی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اگر نہ اس کا کوئی اولاد نہ ہو فہلم بیٹا بھی تو ہو رہا ہے مذہب عرض کرو اس کا کوئی اولاد نہیں بیٹا بیٹی میں سے کچھ بھی نہیں اور اس کا وارث و وارث کا وارث ہو جائے اس کے ماں باپ تو اس میں ماں کو کتنے خالی امیت اس کی ماں کو حاصل وسو تو اس مال میں سے ایک تہائی ماں کو ملے گا واقعی دو حصہ جو رہیں گے وہ باپ کو ملے گا یہ پھر اسے سابقہ حرملے میں چلا گیا لذکر مصن حاضر حسین ایک مرد کو دو عورتوں کا حصہ تو یہاں ماں کو ایک حصہ مل رہا ہے باپ کو دو حصہ مل رہا ہے جب اولاد نہ ہو تو اس کی مال قریب ترین وارث ماں باپ ہیں تو ماں باپ میں سے ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا فرماتی ماں کو اتہائی حصہ ملے گا لیکن اس میں بھی ایک رکاوٹ اگر آ جاتی ہے وہ رکاوٹ یہ ہے فین کا نا ایک وطن اگر اس ماننے والے کے لیے اس کے بائی ہیں ایک کے معنی بائی؟ کا ہی بھائی اس از ہم دو شرد ہے جم ہے ایک واقع جمع, جمع شرد نے آخر نہیں بتا ایک واتون بتا تو یہ جم ہے اب اس میں اگر اگر اس کے بائی ہیں ہاں اس ماننے والے کے بے اولاد تو نہیں ہے اگر اس کے بائی ہوں تو پھر ماں کو ایک بڑے ایک بار تین نہیں ملے گا خالی امی تو اس کے ماں کے لے آج سو دو سو ایک بڑا ملے گا تو اس میں ماں کو ایک بار چھ ملے گا یعنی بیٹا بہت ہوا ہے ہاں اس کا کوئی اولاد نہیں ہیں کوئی اولاد نہیں ہے اگر بائی بھی نہ تو ماں کو ایک 3 تین حصہ ملے گا باقی باپ کو ملے گا دو حصہ ہیں دو بڑین باپ کو ملے گا اور اگر اس مرنے والے اس کے لیے جو بیٹا بہت ہوا ہے اس کے بائی لوگ ہیں دو دو یا دو سے زیادہ بائی ہیں تو اس صورت میں پھر ماں کو جو ہے ایک بیٹا چھ ملے گا ایک بٹ تین ملے گا یہ بیٹا جو ہے بائی کو ہونا ماں کو زیادہ ایسا ملنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس کو ابھی بعد میں پڑھیں گے حاجب بولتے ہیں وراثت کی اس میں رکاوٹ یعنی اب آگے فرماتے ہیں یہ جو جتنے وراثت کے جو پر تقسیم ہوا ہے باپ ہو تو ہے تو ہاں جی بیٹی کو اتنا بیٹوں کو اتنا ماں باپ بہت ہو جائیں تو اولاد ہوتے ماں باپ کو ہاں جی اور اولاد نہ ہو تو مام کو ایک بار تین اگر اولاد ہیں تو ایک مام باپ کا ایک بار چھ یہ سارے حکم کب ہو مال اس طرح میں تقسیم کب کریں گے یو سی بہ اودین بات اس کے کہ پورا کرنے کا میم باز وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے یو سی جو اس نے کی ہے مرنے والے نے جو وصیت کیا اگر بولے اتنا مال فلان کو دے دو بولا ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد پھر مال ورثہ میں تقسیم ہو جو بچ گیا اور دین یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو پہلے قرضہ کو اتاریں گے قرضہ اتارنے کے بعد جو مال بچ گیا وہ ورثہ میں شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کرے گا البتہ وصیت کے باب میں انشاءاللہ بھی آگے پڑھیں گے کوئی بندہ دنیا سے فوت ہو رہا تو اپنے مال میں سے ایک بٹین ہے سا وہ وصیت کر سکتے ہیں کسی مسجد کو مرثق یا کسی کو دینا چاہیں تو وہ وصیت میں صرف ایک بٹ تین کے ساتھ وصیت کر سکتے ہیں. سارا مال وصیت نہیں کر سکتے غلطیاں تو وہ وصیت جو ورثین پابندی ہے اس پر عمل کرنے کا ایک بیٹین یا اس سے کم کا وصیت کرنا ہے اگر وصیت کریں کسی کو مال دینے کا کسی کو بخشنے کا ہاں جی تو ورثت کے تمام اقسام میں تمام صرفوں میں حکم یہی ہے پہلے وصیت کو پورا کریں گے اس کے اگر کوئی مال ہے تو اور وہ او پھر وصیت دیں کوئی وصیت کے فلان کو کوئی مزید مسا کسی بھی چیز کے لیے خیراتی کام کے کی لیے کسی بھی شانس کو دینے کے کوئی وصیت کیا تو پہلے وہ پورا کریں گے اور دیں اس پر اگر قرضہ ہے تو وہ پورا کریں گے پھر یہ دو پورا کرنے کے بعد پھر جو بچ گیا وہ وارثہ میں قانون کے مطابق تقسیم کریں گے آگے اللہ ہیں یہ جو ہم نے ہاں مال کے جو بیٹوں کی اس سائے ماں باپ کی طرح اتنی یہ تقسیم فرمایا آبا کن تمہارے ماں باپ ہیں وہ ابنا تمہارے باپ و ہاں جی باپے و اور تمہارے اولاد یہ دونوں جو ہے نہ بام باپ اور نہ اولاد لاتا درونہ نہیں جانتے تم لوگ آئیو ہم تم لوگ جو تمہارے ماں باپ اور تم سے زیادہ قریب ہیں یا اولاد تم سے زیادہ قریب ہے لا درونہ تم لوگ نہیں جانتے آئیوں ان میں سے کون اغرب القمہ کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والے نہ ہو کے سے زیادہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سو کے مطابق یہ وراثت کا تقسیم تمہیں کر کے ہے اس پر راضی ہو جاؤ فرید و اللہ یا اللہ کی طرف سے ہاں جی مقرر کردہ حصے ہیں اس لیے اس کو بابل فرائض کا حصہ فرائض یعنی وراثت کا مقرر کردہ حصہ اللہ کی طرف سے اشاعت کی وجہ سے اس باپ کو بابل فرائض کا کہ اللہ کی طرف سے معین کردہ مقرر کردہ حصے ہیں ہاں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے مال میں اس کے باقی ماندہ جو لوگ ہیں ان میں ان اللہ بے شا اللہ تعالیٰ کہاں ہے علی جاننے والا اور حکیمن حکمت والی ذات ہے اور نے اپنے بے نہاط علم اور حکمت کے ذریعے سے یوں عرش کا تقسیم فرمایا آگے فرماتے ہیں والم تمہارے لیے نصف ہو آدھا حصہ میں آپ بیوی میاں بیوی کا حصہ بتا رہے ہیں مرد سے بتائیں تمہارے لیے آدھا حصہ ماترہ کا جو چھوڑا ہے ازواج میں تمہاری بیویوں نے بیوی نے جو مال چھوڑا ان میں سے شوہر کو آدھا ہے لیکن کب ان لم یق اللہ ہونے والا اگر اس بیوی کے اپنے کوئی اولاد نہ ہو خواہش مرض ہے یا کسی ہو سے اس کا اپنا کوئی اولاد بیٹا بیٹی کوئی بھی نہ ہو یا اس سے جو پھیلنے والے اولاد ہیں سوچ ہم جیسے بولتے بولتے ہیں نواسا پر نواسا اس طرح نیچے کی بھی کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا فائن کا نا, نا اللہ ولادنور اگر اس خاتون کے لیے جو بیوی جو فوت ہو رہے اس کی اولاد ہوں بیٹا بیٹی جس جی شکل میں بھی تو ان تو تم مردوں کے لیے شہر کے لیے اور وہ ایک بڑا چار ہے سا ہے پہلے تھا اب ایک بڑے چار آدھے کا آدھا ہو گیا اب کم ملے گا ہاں جی آٹھ سو تھا آٹھ میں سے پہلے چار سو ملتا تھا اب دو سو ملیں گے ممہ ترن اس مال میں سے ہاں جو اس اس خاتون نے چھوڑی ہے اس نے جو مال چھوڑی اس کو دنیا سے جانے کے بعد ہاں جی, اس میں سے اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو مدد کو آدھا حصہ اولاد ہے تو ایک 4 چار تھا آگے فرماتے ہیں ممباد وصیت یہاں پر بھی بات اس وصیت کو پورا کرنے کے یو سی نے جو وصیت اس خاتون میں کی ہے اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور دینی اور اس کے کوئی قاضہ والا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اس طرح تو ہمارے درمیان ہاں جی, شوہر کو اپنی بیوی بی کی جائیداد میں سے اس طرح حصہ ملے گا اب آگے ہاتھوں بیوی بی کا حصہ بتا رہے وہ اور بیوی بی کے لیے روپ وہ ایک بڑا چار حصہ ہاں مماں اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا شو یہاں شوہر فوض ہو رہا ہے تو شوہر کا کوئی اولاد نہ ہو تو ہاں اولاد یا سگا بیٹا وغیرہ اور بیٹی بیٹی ہے ان سے پھیلے اولاد بیٹے سے پھیلے اولاد ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھوڑا سمیق وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہاں جی تو وہ اور بیوی بی کے لیے ایک بڑے چار ہے مماں اس مال میں سے ترک جو تم نے چھوڑا یہاں شوہر فوج ہو رہا ہے اس کے مال جو شم بیوی بی کے ایک بار چار لیکن کب علم یقین اللہکمل اگر تمہارا کوئی اولاد نہ ہو ہاں بیٹا یا اسے پھیلا ہوا کوئی بیٹا بیٹی کوئی پھیلا ہوا کچھ بھی نہ کوئی اولاد نہ ہو فین قان اللہ کو ملو تمال تمہارے اولاد ہیں ہاں جی حل بیوی بی کے لئے عصو ایک بار آٹھ ایسا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بولتے اسی کو بولتے ہیں ایسا بیوی کا آٹھواں ایسا ہے ممبا اس مال میں سے تارکن جو تم نے چھوڑا ہے یہاں پر میں حکم وہی ہے ممباد دے دین اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد تو سنبیا جو تم نے دو کیا ہے تم مردوں نے مرد نے کیا ہے او دین یا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو اس کو پورا کرنے کے بعد تمام وراثت کیا وامی پہلے وصیت اور کاغذات اس کو پورا کریں پھر جو مال بس گیا اس کو ورثہ میں قانون حراست کے تعداد تقسیم کریں یہ بات ختم یہ میاں ہم بیوی کا حسابی بین فرمائے اولاد ہو تو کتنا ملے گا اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا اور ذرا اولاد کے ماں باپ کے حسابی بتا دے اولاد کے حساب بیٹا بیٹیوں کے بھی بتا دیں آگے فرماتے ہیں وائن کا رجلن اور اگر ہو ایک مرد ایک مرد ہو تو ہو گیا ٹھیک ہے یوں رسول کلالتن اور اس کا وارث کلال ہے کلالت کا مطلب کیا ہے وہ شخص جس کے وارثین میں ہاں درجہ اول کے وارثین میں ماں باپ اور اولاد نہ ہو بلکہ اس کے بھائی بہنیں اس کے وارث ہو تو اس شخص کو اس ماننے والے کو کلالہ بولتا ہے تو کہتے ہیں اگر ہو تمہارا کوئی اگر کوئی مرد ہو اور یوں رسو اور اس سے ارد لیا جا رہا کے سر میں یعنی اس کے بھائی بہن وغیرہ اس کا وارث بن رہا اولاد اس کا نہیں ماں باپ بھی نہیں ہیں اور امراۃ نیا خاتون فوج ہو رہی ہے وہ اور اس کے بھائی ہیں ماں باپ نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں اوخت ان یا بہن نہیں ہے ہاں جی تو اس صورت میں ولی فلی کل و حجم تو ان میں سے ہر ایک کو ادوسو ایک بڑے چھ ملے گا چلیے یہ شاء جو ہے قرآن پا میں سر نسا میں یہ قلالہ الگ دو جگہوں پر ہے یہ پہلے والے مور تھے یہ جو ایک بڑے چھ والا مسئلہ ہے بھائی بہن کا یہ وہ بھائی و بہن ہے ایک خاتون فور ہے اس کے جو بھائی اور بہن یہ اس کا جو اخیاف ہی بھائی بہن ہے یعنی صرف ان کا مانگ ایک ہے باپ الگ الگ ہے اس بھائی بہن کا یہ حصہ ہے یا اگر سگا بھائی بہن ہو نا یا باپ ایک ہو اس کا حکم اللہ کے اس میں وہ والے حکم تو یہ جو ہے ہم دونوں بھائی بہن کو برابر دونوں کو چھٹا ایسا تو یہ اس بھائی اور بہن کا حصہ ہے جو خاتون خوت ہو گیا اس کے جو بھائی بہن جو زندہ ہے وہ اس کا جو ہے ماں دونوں کا ایک ہے باپ ایک نہیں ہے تو ان کا یہ حصہ ہے اگر ایک مرد فوت ہو گیا اس کے پیچھے وارثین میں بھائی بہن وہ بھی اس مرد کے ساتھ جو ہے ماں ان کا ایک ہے باپ ایک نہیں ان کا ایسا ہے فہین کانوں آخ شرمند اور اگر یہ وارثین جو بھائی بہنیں ہیں وہ ایک دو ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہیں کئی بھائی بہنیں ہیں فہم شعرکات تو یہ سب شریک ہیں پھر شروع سے ایک بٹ تین میں اس کی جائیداد کے ایک بٹتین میں ان سب میں برابر تقسیم کریں گے یہاں پر بھی حکم کیا ممباد وسیطِن یوسا اور دین یہاں پر بھی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اس کو پورا کرنے کے بعد اس کے بعد جو آیا تھے وہ ان کا گندرس کل کے میں آپ لوگوں کو پہنچائیں گے